الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على افضل الصالين والمرسلين وعلى ال صحبه ال يعين اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولعسر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آپ کو معلوم ہے یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے ساتھ صحابہ رضوان اللہ علی مجمعین ایک دوسرے کو نصیحت اور وسیعت کیا کرتے تھے اور اللہ نے بھی اسے وصیت قرار دیا کہ دنیا میں تمام انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان ایماندار اور ان کا ایمان منافقوں جیسا نہ تھا ایمان کے بعد عامل اس صاحب مناسب اور مومن کو جدا جدا کر دیتا ہے آمال صالحہ کا رنگ ان پر چڑھ گیا اور پھر وہ حق کی وصیت اور صبر کی وصیت کرنے لگے ایک دوسرے کو کیونکہ یہ راستہ بہرحال ایک ذمہ داری کا راستہ ہے اور ہمیں یہ طے کرنے کے لیے دنیا پر بھیجا گیا ہے یہ امتحان گاہ ہے ہم جو یہاں درد پر بیٹھتے ہیں تو کس سے سنانے کے لیے اور بس ایک محفل لگانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے اس فریضے کو یاد کرنے کے لیے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے بیشتر اس کے کہ گھنٹی بجا دی جائے اور پرچہ واپس لے لیا جائے ہم اس کی درستگی کے لیے ایک دوسرے کو یاد دہانی کرتے اور کرواتے بس یہی ہے اہل ایمان کی زندگی کہ وہ اس پک ڈنڈی پر اس بات کو بار بار یاد کریں اور سیدھا اللہ رب العزت کا راستہ جو ہے اس پر چلتے چلے جائیں اور یہ چیز بھولتی ہے کیونکہ انسان جو ہے وہ بہرحال بھول جاتا ہے ہمارے بابا آدم علیہ سلاد و بھول گئے اور یہ بھولنا ہم میں بھی ہے اور یاد دہانی اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہے یاد دہانی سے دل اور دماغ میں بالکل وہ چیزیں دوبارہ ابھر آتی ہیں اور عمل کے اندر قوت ظاہر تو یہ موضوع جو آج میں زیر بحث لانے والا ہوں ہمارے ہاں اکثر زیر بحث رہ اب لوگ اس سے بڑے تنگ ہیں بلکہ بعض علماء نے اچھی علماء نے بھی اس موضوع کی ذمہ داری سے جو بڑی بوجھل ہے شاید اکتا کر یہ لوگوں کے رویے سے جو انہوں نے اس میں غیر سنجیدہ رویہ اختیار کیے نوجوانوں نے خصوصاً بعد میں سنگار آر کر یہ کہا کہ یہ تقسییر کا موضوع کافر کو کافر کہنا کفر کو کفر کہنا اور کافروں کے ساتھ کافر والا سلوک کرنا جب پہچان ہوگی تو کرے گا مومنوں کے ساتھ دوستی کا یہ موزوں مہرک ہے اور خطیر ہے یہ پھسلانے والا اور بہت خطرناک موضوع ہے اور اس سے چڑ پیدا ہوگی حقیقت یہ ہے کہ یہ چڑ پیدا کرنا شیطان کا کام ہے یہ موضوع اہم ترین موضوع ہے دنیا میں کوئی بھی بادشاہ ایسا نہیں ہے کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جن کے ہاں سب سے زیادہ سخت فضا سزا باغی کنہ جو اس حکومت کا بھی تابے دار ہے بظاہر اور دوسری حکومتوں کا یا اپنے مقصد کے لیے ایک نئی حکومت بنانے کا ایک منصوبہ تیار کر رہا ہے اور وہ فوج بالکل فوج کہلانے کے لائق نہیں جو اس سپاہی کو اور اس جنرل کو فوج میں رہنے دے جو دشمن کے ساتھ بھی ہمدردیاں رکھتا ہے تو ربے گل جلال کے دین میں جو کہ ہر نقص سے پاک ہے لوگ یہ کیوں گمان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی عبادت جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے اس کے ساتھ غیر کی عبادت ہوگی تو یہ غداری نہیں ہوگی یہ بے وفائی نہیں ہوگی اور اللہ اسے قبول کرے گا قطن نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ اسلام و صلی اللہ علیہ و وسلم لا الہ کے بغیر اللہ قابل قبول نہیں لا الہ یہی ہے کہ آدمی اللہ کے سوا جو لوگ بھی اللہ بنے ہوئے خلوہیت کا دعویٰ کرتے یا جن کو لوگ الح کی طرح مان رہے ہیں اور ان کے ساتھ اللہ والا معاملہ کر رہے ہیں ان کی پہچان ہو ان سے لا کیا جائے ان کی نفی کیا جائے کی جائے تو میں یقر گفت کا لن کی ساما رہا جس نے تعاون سے کفر کیا اللہ پر ایمان لایا اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا جسے کبھی ٹوٹنا نہیں تو کفر بت شرط ٹھہرا قہر تابوج کے بغیر ایمان باللہ قابل قبول نہیں ہے اگر لوگوں میں مہلک بیماریاں پھیل جائیں اور ہر گھر سے جنازر اس میں شروع ہو جائیں اس وقت آپ جان سکتے ہیں کہ ایک دوائی جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے لوگوں کی جان بچانا ممکن کیا محکمہ صحت کے لیے کس قدر اہم ہے کہ اسے عام کرے لوگوں تک پہنچائے اور اسی حال میں کچھ لوگ یہ جھانسا دے رہے ہو کہ ان کے پاس بھی دوائی ہے اور وہ جعلی دوائی لوگوں کو دے رہے ہیں اور اس سے لوگوں کی موت واقع ہو تو کیا اس کا نوٹس لینے سے کوئی محکمہ صحت خاموش رہے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے بلکہ جو جان بوجھ کر ایسا کرے گا اس کی سزا موت ہوگی اور جو شخص جان بوجھ کر نہ کرے اس کے میڈیکل سٹور پر اس کی پریکٹس میں اس کی دوا ساز فیکٹری میں ہمیشہ پوری نیک نیت اسے اچھے طریقے سے جان بچانے والی دوائی بنانے بیچنے اور اس پہ لوگوں کو استعمال کرانے کا بندوبست ہو مگر غلطی خردہ ہو کر کبھی کسی لوگوں سے کسی طرح سے دھوکے میں آ کر یا اس بیچارے کو کسی ایک دوائی کا پتہ نہیں چلا کیا وہ اور وہ شخص جو جان بوجھ کر کر رہا برابر کر دیے جائیں گے پتا نہیں اسی طرح اسلام میں وہ شخص جو جان بوجھ کر کفر کا ارتکاب کرے گا اور وہ شخص کافر بھی کیوں نہ ہو اگر اس تک اسلام پہنچ چکا ہے تو وہ جان بوجھ کر کرنے والوں میں شمار ہوگا وہ اسی قابل ہے کہ باغی کہلائے اور اس کو کافر کہا جائے اور جو شخص کہ جس تک انہیں نہ پہنچا ہو اور انہیں ایک نیت ہو اللہ پر ایمان لانے والا ہو اللہ کا راستہ ڈھونڈنے والا ہو کوئی بتانے والا نہ ملا ہو بہرحال اس کے لیے معاملہ مختلف یا کسی نے سمجھنے میں غلطی سے کوئی ایسا کام کر لیا ہو جسے وہ بھلا کام سمجھ رہا ہے حقیقت میں وہ برا ہو تو اس کو وہ سزا نہیں دی جائے گی جو اس شخص کو دی جائے گی جس نے جان بوجھ کر بغاوت کی جان بوجھ کر جس نے لوگوں کو جان بچانے والی دوائی کے مقابلے میں ختم کرنے والی دوائی دی اور لوگ مرتے چلے گئے بہرحال اس تھوڑی اس تمہید کے بعد میرے سامنے یہ ایک فتوا ہے جو کہ سرحد کے کبار علماء سے صادر ہوا اور علماء ماس اس وقت صادر کرتے ہیں جبکہ کوئی برائی اس طرح پھیل جائے جس طرح وہ بیماری پھیل جائے جو ہر گھر سے جنازے اٹھانے کا باعث بنے اس وقت وہ پریات کا ذکر کرتے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہوئی اس روحانی دوائی کا ذکر کرتے کہ جس کے ذریعے انسان شفا یاب ہو سکتا اور یہ موت جو آدمیوں کو ہلاک کر رہی ہے جو دنیا اور آخرت کی موت ہے اس سے بچ سکتا ہے تو انہوں نے اس وقت جب کہ امریکہ مسلمانوں کا گھیراؤ کر چکا اور کسی کو کوئی شک باقی نہ رہا کہ امریکہ مسلمانوں پر سلیبی جنگ مسلط کر رہا ہے یہ کوئی پٹرول کا مسئلہ نہیں ہے پانی کا مسئلہ نہیں ہے وہ فوائد اپنی جگہ ہوں گے ٹھیک ہے مان لیا بالکل درست ہے مگر حقیقتاً جو اصل محرک ہے وہ سلیب کی فط ہے شدید کی بلندی ہے اور اسلام اور مسلمین کو دنیا سے بے بےخوبند سے اکھاڑنا اس پر پھر اولاما نے غیرور اولامان ہمارے ملک کے غیر اولاما یہی کہنا چاہیے سعودی عرب میں تو پہلے اولاما نے یہ فتنے جاری کر دیے تھے جہادی اولاما تو پہلے دلیل ہیں عرب دنیا سے دیگر ممالک سے بھی فتوا جاری ہوئے اور ہمارے ملک میں سرحد کے اندر پانچ اہل حدیث الامار ہیں جبکہ احناف بھی یہ فتویٰ دے چکے تھے احناف کے علماء بھی یہ فتویٰ دے چکے تھے اور بہت سے اور لفاق المدارس کے علماء دیگر علماء مگر یہ فتویٰ بہت شرح و بس کے ساتھ دیا گیا اور بڑا شاندار ہے اور علماء الحمدللہ سوائے ایک کے باقی اس پر قائم اتنے جو علماء ہیں وہ یہ پانچ علماء ہیں عبد العزیز نورستانی ہے حضرت اللہ شیخ غلام اللہ رحمتی ہیں حافظ اللہ شیخ ابو محمد امین اللہ پشاوری ہیں حافظ اللہ اور عبدالسلام رستمی ہیں شیخ یہ جو تقریباً دو ہزار علماء کبار کے استاد ہیں اور تفسیر کے اندر اللہ کی ایک نشانی ہے غلام اللہ رحمتی صاحب کے علم کا یہ حال ہے کہ شیخ زبیر علی زئی کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں اتنا عالم پایا کہ ہم نے جب کبھی کسی مناظرے میں کسی گفتگو میں اپنے آپ کو پریشان پایا اور کوئی حوالہ ہمیں مل نہ پایا تو ہم نے شیخ غلام اللہ رحمتی سے ٹیلی فون پر پوچھا اور آپ نے بغیر کتاب کھولنے صفحہ بھی بتا دیا اور پہرا بھی بتا دیا اور علم منطق میں اور علم فلسفہ میں بھی یہ کمال رکھتے ہیں کیونکہ یہ اس لیے میں نے ذکر کیا اس کی کوئی ضرورت نہیں اہل ایمان کو علم فلسفہ اور منتق کہ ہم خط محتاج نہیں ہیں قرآن سنت کے بعد مگر علماء کبار میں سے وہ لوگ ہونے چاہیے یہ فرض کفایا ہے جو اس علم کے واقف ہوں تاکہ اس علم کے ذریعے اہل ایمان میں جو گمرائی پھیلائی جا رہی ہے اس کا رد کر سکے کیونکہ افغانستان میں اور پشاور میں بھی سرحد میں بھی احناف میں یہ علم جو ہے اس کو بہت معذبت سمجھا جاتا ہے یہاں تک کہ ہمارے استاد اپنے عبد المدین نبیل بتاتے تھے کہ ہمارے ہاں عام استاد کو تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار ملتا تھا اور ان میں منتق اور فلسفہ پڑھانے والے کو پندرہ ہزار روپے تنخواہ ملتی تھی اور وہ ایسا حدیث تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کافر تھا کیونکہ ہم نے اس کے منہ سے یہ الفاظ سنے کہ اگر مجھے اجازت مل جائے تو میں منکر نکیر کو بھی منطق سے لاجواب کر دوں گا اللہ تفصر اللہ اور وہ کہتے کہ نماز نہیں پڑھتا تھا اور بلکہ چھٹے عالم بھی ہیں جن کا مجھے پہلے نام یاد نہیں تھا اشیخ عبداللہ ہاشمی ان میں سے سمیع اللہ جو ہیں وہ اپنے فتوے سے منحرف ہوئے باقی الحمدللہ قائم ہیں ہاشمی صاحب کا مجھے پتہ نہیں امید ہے وہ بھی قائم ہوں گے باقی چاروں علماء الحمدللہ اسی حق پر قائم یہ فتویٰ کیوں دیا جاتا ہے فتویٰ کون عالم دیتا ہے کہ فتوا میں دینے کا عائل ہوں یہ ہر چیز میں ایک ادنا طالب علم ہوں فتبہ اس عالم کی طرف سے ہمیشہ قادر ہوتا ہے جو لوگوں کے اندر قبولیت رکھتا ہو جس کے فتنے کی اہمیت ہو جس کے فتنے کے ذریعے ایک خطرے سے لوگ جو ہیں وہ بچ جائیں جو اس طرح ہو کہ گویا بگل بجا دیا گیا شائرنگ جو ہے وہ سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو دشمن کا حملہ ہوا چاہتا ہے اپنے آپ کو سمیٹ کریں تو یہ وہ علماء ہیں جن کے شاگردوں سے سرحد بھرا پڑا ہے اور ان کی حیثیت علماء کی بار کسی ہے بلا اللہ رئی بلا شک بلکہ یہ تو دو بہت بڑے عالم ہیں عبدالسلام رستمی اور غلام اللہ رحمتی باقی درجہ بدرجہ ہیں اس کے بعد عبد العزیز نورستانی پھر امی اللہ پشاوری تو یہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین و سلاۃ وسلام علا سنا محمد وعالی وصحبی وسلم اما بعد حالات حاضرہ کے پیش نظر امریکہ اور امریکہ کے تمام معاونین جو اس کی مدد کرتے ہیں کے ساتھ جہاد فرض ہو چکا کیونکہ امریکہ اسامہ بن لادن کی آڑ میں عالم اسلام کے ساتھ برسرے پیکار ہو گیا ہے یعنی اس پر اس نے ہلّا بول دیا ہے دھاوا کر دیا ہے اور حملہ کر دیا ہے امریکہ میں گیارہ ستمبر دو ہزار ایک کو جو حادثہ پیش آیا ٹریڈ سینٹر کا اس کو, اس کو اسامہ بن لادن کی دہشت گردی قرار دے کر امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا ہے حالانکہ خود امریکی آرمی اور انٹیلیجنس نے رپورٹ دیا کہ یہ کاروائی یہودی ایجنسی موساد نے کرائی ہے جیسا کہ کینیڈین میڈیا کے ذریعے تمام دنیا میں یہ خبر نشر بھی ہوئی ہے نیز ایک جاپانی گروہ نے تو اس حادثہ کو ہیروشیما اور نادا فاقی پر ایٹم بم گرانے کا بدلہ قرار دیا ہے مگر امریکہ نے اسلام اور مسلمان دشمنی میں سب کچھ اسامہ پر ڈال کر افغانستان پر حملہ کر دیا دنیا نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ اسلام دشمنی میں امریکہ کا پروپیگنڈا اتنا جھوٹا اور زہریلا ہے کہ امریکی سی آئی اے اور ایف بی آئی نے مشہور کیا کہ حادثہ میں ایک سعودی پائلٹ عبد الرحمان العمری بھی ملوث تھا جو کہ حادثہ میں جل گھوم گیا اس خبر کے شائع ہوتے ہی عبدالرحمان نے جدہ میں امریکی ایمبیسی میں جا کر خبر کو جھٹلا کر یہ ثابت کیا کہ وہ تو الحمدللہ زندہ ہے یہ ہے امریکی تفتیش کی حقیقت ادھر بش بش نے اسلام اور مسلمانوں سے عداوت کو خود اپنی زبان سے ان الفاظ میں اگڑ ڈالا ہے کہ یہ سلیبی جنگ ہے اور یہ بہت طویل ہوگی ان تمام حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ اسام بن لادن کے بہانے دراصل اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے ناقاب عزائم رکھتا ہے لہذا اس صورت میں تمام عالم اسلام پر فرض ہو چکا ہے کہ امریکہ کے خلاف عالم جہاد کو بلند کر کے جہاد کریں اس لیے کہ اللہ تعالی نے بھی کلام پاک میں واضح طور پر حکم دیا ہے کاتل فی سبیل اللہ کا تم ان سے اللہ کے راستے میں لڑو جو تم سے لڑتے وہ تمہارے ساتھ کتاب کرتا کرونے میں قتل کرو کزالی کا جگا کافروں کا یہی بدلا ہے ولا یزالو یو قاتل کم انکار یہ تم سے کفار لڑتے ہی رہیں گے یہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ دنیا میں یہ مار کا کبھی سرد نہ ہوگا حتی کہ تمہارے دین سے مرتب کر دیں ہاں تم مرتب ہو جاؤ گے تو پھر لڑائی ختم ہو جائے گی انتقاط رکھے ولان پردہ انکل یہود ولان نسارا حقہ تک کا ویا مل رہا اور یہود و نسارا کچھ سے کبھی راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تین ملت کی, کی پیروی نہ کرے یہودی اور نفرانی نہ ہو جائے دنیاوی لالچ میں یا کفار کے معاہدے سے دھوکہ کھا کر کفار کی حمایت اور نصرت کرنا دنیاوی لالچ میں یا کفار کے معاہدے سے دھوکہ کھا کر کفار کی حمایت اور نصرت کرنا مسلمانوں کے مقابلے میں اور کفار کی سخت میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کے ساتھ لڑنا حرام ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے یا ائی اللہ دینا آ منو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا تک تقل اولیاء کافروں کو دوست نہ بناؤ المؤمنین مومنوں کو چھوڑ کر اس طرح اور آیات دے کر انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی کیا حیثیت کا اے ایمان والوں تم اپنا دوست ایمان والوں کے سوا, سوا یہ فتوا مل جاتا ہے سب سے پہلے غزبہ والوں نے میرا خیال ہے چھاپا تھا ہو سکتا ہوں ان سے پہلے بھی کسی نے چھاپا ہو با والا ارشاد والوں نے یہ فتویٰ چھاپا تھا یہ آج بھی ان کے ہاں جو دوست ماشاءاللہ غور و فکر کرنے والے ہیں وہ خود بھی غور و فکر کریں اللہ رب العزت سے دعا ہے ان کے لیے فتویٰ بہت بڑی نشانی ہے اے ایمان والا تم اپنا دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناو وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کرتے وہ تو تمہارے دل دکھ سے خوش ہوتے ہیں ان کی کچھ عداوت تو خود ان کی زبانوں سے بھی ظاہر ہو چکی ہے اور جو ان کے دلوں میں تمہارے خلاف پوشیدہ ہے وہ تو اس سے بھی بہت بڑھ کر ہے ہم نے تمہارے لیے نشانات بیان کیے اگر تم تمہیں سمجھ ہے خلاصہ یہ کہ امریکہ کے افغانستان پر حملہ کی صورت میں تمام مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا افغانستان پر حملہ کی صورت میں کسی اسلامی حکومت پر یعنی مسلمانوں کی حکومت پر اگر وہ اپنے آپ کو اسلامی حکومت کہتی ہے امریکہ کا تعاون اور نصرت امریکہ کے ساتھ مدد کرنا اور اس کے فتحیاب ہونے میں اس کا ہاتھ بننا اور حمایت کرنا حرام ہے آخری تیسری بار افغانستان پر حملہ کی صورت میں جو شخص بھی امریکہ کے تعاون اور نصرت اور حمایت میں مرے گا امریکہ کا تعاون کر رہا کسی اعتبار سے صحافی ہو قلم کے اعتبار سے ان کی حمایت کر رہا ہو غذا پہنچا رہا ہو ان کے فوجیوں کو ان کے فوجیوں کو بوٹ کے تسمے مہیا کرنے والا ہو یا گھر میں بیٹھے ان کی حمایت کرنے والا ہو کہ بہار جی مجبور ہے پھر کیا کریں کرنا ہی پڑتا ہے یا میں امریکہ کا شہری ہوں تو میں تو مجبور ہوں اس لیے حمایت کر رہا ہوں نصرت اور حمایت میں مرے گا اس کی موت کفر کی موت ہے افغانستان پر حملہ کی صورت میں جو مسلمان جو مسلمان امریکہ یا اس کے حمایتوں کے ہاتھ ہاتھوں مرے گا وہ شہید ہے یہ بات بالکل انہوں نے واضح طور پر کر دی اور یہ بتا دیا کہ مسلمان اور یہاں پر ایک اور جگہ بھی کہا لہذا جو کوئی بھی ان احکام سے روح گردانی کرے کسی برسر ایک پہکار کافر کے ساتھ مل کر کافر امریکہ ہے اس کافر کے ساتھ دے گا جیسے کہ بہت لوگوں نے ساتھ دیا آپ جانتے ہیں تو وہ بھی انہیں کافروں سے ہوگا جو امریکہ کا ساتھ دے گا وہ بھی کافر ہے اس کی موت کفر کی موت ہے خواہ اپنے آپ کو مسلمان کہے یا نہ کہے خواہ وہ سپاہی ہو یا تھانے دار ہو یا فوجی یا کوئی عام فرد ہو اور اس کے مقابل میں مسلمان کی موت شہادت کی موت ہے اگر کہ مارا جانے والا مسلمان پولیس یا مسلمان فوجی جو مسلمان اپنے آپ کو سمجھتا ہے فوجی کی گولی یا لاٹھی سے مرے اب اس کے بعد بتائیے یہ فتوا کس لیے دیا یہ فتوا اس لیے دیا کہ اب جب اس کا نام لیا جائے تو شور و برپا اور تقریری تقفیری تقفیری ان تم ترین تقفیر تم تخفیر چاہتے ہو تمہیں مسلمان جو ہے وہ گٹانے کا شوق ہو گیا اسلام آیا اور مسلمان بڑھتے چلے گئے اور تم جو مسلمان ہیں ان کو بھی کافر کر کے کافروں کی لسٹ تیار کر رہے و اللہ جو کوئی لسٹ تیار کرنے کے لیے جس کا دل خوش ہوتا ہے مسلمانوں کو کافر کہہ کر کا وہ پکا خارجی بے ایمان ہے اور جو اس لیے کہتا ہے جس لیے ان علماء نے فتوا دیا فتوا کیوں دیا اس لیے کہ اہل ایمان بچ جائیں فوج والے بچ جائیں پولیس والے بچ جائیں اور جن کے رشتہ دار فوج اور پولیس میں اور عام مسلمان پبلک جو ہے عام لوگ وہ بچ جائیں اور اپنے دامن کو کافر کی مدد سے بچا کر اللہ رب العزت کے ہاں اپنے آپ کو ابدی جہنمی نہ بنا چار کوڑیوں کے کو لیے یہ مقصد ہے کیا اس فصلے کے بعد کچھ اور باتیں بتانے والی ہیں ان کے لیے میں نے خاص طور پر یہ آپ کو پڑھ کر سنایا یہ ایک بہت بڑے عالم ہیں ابو بشیر اکبر بہت معتدل ہیں انہوں نے سیاسی پنا پکڑی مقرح کی ہے سیت سے انگلینڈ میں ہیں اور مجاہدین کے علماء میں سے بڑے علماء میں سے ہیں ان سے لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں اور یہ جواب دیتے رہتے ہیں پوچھتا ایک شخص انا مطالب یا شیخ بھی تقسیم کل شخص سابق ل شیخ کیا اللہ رب العزت مجھ سے مطالبہ کرتا ہے کیا میرے فرائض میں سے ہے شریف فرائض میں سے کہ میں ہر اس شخص کو قاخر کہوں جس کا کفر میرے نزدیک ثابت ہو جائے جواب دیتے الشحمد للہ اور عبد العالمی نام ان سابق کفرہ لدیک لدئی یقین اگر تیرے پاس اس کا کفر یقین کے ساتھ ثابت ہو چکا محتمل نہیں اذا جاء بٹ ال جب احتمال آیا اس وقت استدلال ختم ہو گیا جیسے ہمارے ان علماء نے جن کا فتویٰ میں نے پڑھ کے سنایا کہا جو کوئی امریکہ کی حمایت کرتا ہے اس حمایت میں قلم سے کرے وہ حمایت زبان سے کرے ہاتھ سے کرے اور اشارے سے کرے جب امریکی ڈھونڈ رہا ہو کسی مسلمان کو اور اسے مل نہ رہا ہو تو یہ اشارہ میں کرے کہ وہ یہ بھی کیونکہ یہ حمایت ہے ایک مطلق بات کہی اب رہا وہ ایک آدمی جو فوج میں ہے یا پولیس میں ہے اس کو دیکھتے ساتھ کیا ہر ایک کو کیا فرق کہنے کا حکم دے دیا انہوں نے ہر گرد نہیں انہوں نے کہا کہ یج کب نام ان صابا کا خف رو لدئی کا بی یقین جب یقین کے ساتھ تجھے اس کا خف ثابت ہو کہ یہ حمایت کرنے والا ہے کوئی شبے کی بات نہ ہو بات ایسی نہ ہو کہ اس سے دو باتیں نکلتی ہو. بات ننگی چٹی ہو بات میں کوئی شبہ نہ ہو کہ یہ اشارہ کسی اور طرف کر رہا ہے یہ بات جو کہنی چاہتا ہے اس کا کوئی اور بھی مفہوم ہو سکتا ہے بلکہ بات بالکل واضح اور کھلی ہوئی ہو ہتہ جب وہ تو فخر کر رہا ہو کہ میں نے تو تمام پاکستان میں امن بحال کر دیا ان دہشت دردوں کو حوالے کر کے اور مسلمانوں کے نام گن گن کر لیتا ہوں جبکہ پاکستان کی حقوق انسانیت کے تحفظ کی تنظیم کا جو صدر ہے یا سربراہ ہے حیدر کر کے اس کا نام ہے اس نے یہ اعتراف کیا ہے کہ پہلی حکومت نے خود یہ مانا ہے کہ اس نے مسلمانوں کو پکڑ کر امریکی انٹیلیجنس کو دیا اور اس نے کہا پانچ سو مسلمان یہ اسلام اخبار میں سب اخباروں میں آیا ہے یہ آفیہ صدیقی ڈاکٹر اللہ رب العزت اس پر رحمت کی بارش کرے اس بیچاری کو ان ظالموں کے چنگل سے آزاد کرے اور اللہ تعالیٰ جو اس پر ظلم ہوئے اس کے بدلے اسے ایمان پر ثابت قدم کر دے مرنے تک اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے آمیر اس کے سلسلے میں اس نے جذباتی ہو کر یہ بات کہی کہ پانچ سو مسلمان اس وقت لاپتہ جو امریکہ کو دیے گئے یا جہاں بھی گئے یہ گورنمنٹ اس کے معاملے میں خاموش جن میں ایک آفیہ صدیقی بھی ہے یہ ڈاکٹر ہے پڑھی لکھی عورت ہے اور اس کا جرم صرف یہ ہے کہ یہ ایک آزاد عورت ہونے کے بعد دین میں کیوں داخل ہوئی دین کی پابندیوں کو کیوں اختیار کیا یہ یاد رکھیے کہ امریکہ ان پڑھ لوگوں کے اور سادہ لوگوں کے ایمان میں جوش و خروش سے پریشان ضرور ہوتا ہے مگر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ذہین لوگ ہیں جو دانشور ہیں جب وہ کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوتے ہوئے فوج در فوج سے نظر آتے تو اس کو اپنی موت کا یقین ہوتا چلا جاتا ہے کہ اب امریکہ نہ بچے گا جب یہ بڑی لکھی لیڈی ڈاکٹر جو کہ اسپیشلسٹ تھی یہ اسلام میں داخل ہوئی اور لوگوں کی طرح تو اس کو پانچ سال یہ اٹھا لیا گیا نہ جانے بےچاری کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے زبان پر لانے کو جی نہیں چاہتا حتہ کے ایک صحافی جو کافرت وینی رڈلے اس نے یہ اعتراض کیا کہ جب ایشیائی حقوق انسانیت کی تنظیم کے اندر افغانستان کی جیل بگرام کا معائنہ کر رہی تھی تو چھ سو پچاس نمبر قیدی یہ عورت تھی یہ دوسری گواہی کے ساتھ کہا بہرحال اس نے کہا کہ میں نے اس عورت کو دیکھا آفیہ صدیقی کو یہ ایک بھوت معلوم ہوتی ہے بھورے رنگ کا مار مار کے الزائیں دے کر اسے ایک بھوت بنا کے رکھ دیا اور اس نے کہا جو شخص اس کی چیخیں سنتا ہے پھر وہ چیخیں اس کا پیچھا کرتی ہیں یعنی اسے چیخیں سنائی دیتی رہتی ہیں اس قدر اندوہناک ہیں اس قدر غمناک ہیں اس قدر یہ عورت کرانے پر مجبور کی گئی اور امریکہ کے عدالت میں یہ کہا گیا کہ وہ صرف فر ہدا کر یہ کہنے پر قادر تھی کہ میں نے یہ کام نہیں کیا وہ بول بھی نہیں سکتی تھی ان حالات میں کاتر کی پہچان نہ ہونا یہ موت ہے تو کہا کہ جس کا کف آپ کو نام انصاب کا کف روح الدئی یقین اگر یقین کے ساتھ کسی کلمہ پڑھنے والے کا اسلام میں داخل ہو کر نماز پڑھنے والے کا بلکہ محمد فالح السین نے کہا کہ وہ حاکم اور ویڈیو فلپ موجود ہے اس میں باقاعدہ طور پر ان کی شکل اور ماشاء اللہ ان کی سفید لمبی داڑھی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری عمر اور آخری فطروں میں سے ہے کہا جو حاکم جان بوجھ کر ایک بھی قانون جاری کرتا ہے پورے ملک میں شریعت اسے بناتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ یہ قانون اسلام کے مخالف وہ حج کرے روزہ رکھے نماز پڑھے وہ شخص کافر ہے اور ملت ہے اسلامیہ سے خارج ہے یہ فتح کس لیے دیا کہ سال محمد صالح السمین کو شوق تھا کہ وہ بڑے عالمہ دنیا ان کی مانتی لہذا وہ کافر کہا کرے لوگوں کو تاکہ معاذ اللہ سکثل اللہ ان کی خوب بوڑھی چڑھ جائے اور ان کی مشہوری ہو آؤ باللہ من خالح کا یہ مجبوراً ایسا کہتے تھے حکام سے یہ چیزیں سردر ہو رہی ہے اور ہمارے لیے فرض ہے کہ کافر کو کافر سنجھے اور مومن کو مومن سمجھے کیسے ہم مومن سے دوستی کریں گے کیسے ہم کافر سے دشمنی کریں گے جب یہ دو باتیں ہم پر فرض ہیں جب میں یا تب مین جو کافروں سے تم میں سے دوستی کرے گا ان میں سے اب جب کافر کی پہچان نہیں تو بھائی دوستی کر بیٹھیں گے اسے مسلمان سمجھ کے اور مسلم کی دوستی فرض ہے تو جب مسلم کی پہچان نہیں ہو سکتا اسے کافر سمجھ کے اس سے دوستی کی بجائے دشمنی کر دیں تو یہ پہچان ہمارے دین اور ہمارے کنیمے کی اول ضروریات میں سے ہے جو کہتا ہے کفر بتا تو تکفیر کی بات کو چھوڑ دو حقیقت وہ غلط فہمی میں یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کی بات چھوڑ دو اور پھر کہتا کہتے ید ان تو کب تیرے اوپر فرض ہے کہ تو اسے کافر سمجھے اور کافر کہے ناقدا ورنہ نے خود اپنے آپ کو اپنے ذریعے جھٹلا دی جو کلمہ پڑھ چکا تھا اس کلمے کی تو نے خود ہی نفی کر دی تیرا کلمہ تو تجھ سے تقاضا کرتا تھا کہ مسلم کے ساتھ دوستی نبھائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے المسلم مسلم مسلم مسلم کا بھائی ہے لا اس پر ظلم نہیں کرتا ولا اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا مشکل وقت میں ولا اور اسے حوالہ نہیں کرتا کفار فارک ہے ولا یوسلیم جیسے بھی الفاظ ہے اس کا کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتا یہ فرض ہے یہ فرض کیسے ادا کیا جائے گا جبکہ وہ مسلم جو کافر ہو چکا ہے اس کی پہچان نہیں ہوگی اور آج بہت سے مسلم کافر ہو رہے ہیں اس لیے کہ یہ وبا پھیل چکی ہے اور تبھی تو علما کو فتویٰ دینا پڑا ورنہ فتوے کی آسن ضرورت کیا تھی اب فتوے کے بعد ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے کیا یہ ذمہ داری ہے کہ ان پانچ علماء نے فتوا دیا تو میں بھی مفتی بن جاؤں ہرگز یہ نہیں ہاں جو ان کی طرح عالم ہے متمقل جو ان کے دلائل کو سمجھتا ہے جو اشتکا کر سکتا ہے جو سارے معاملے کو گھیر سکتا ہے قرآن اور سنت اور سکھ اسلامی پر اس کی گہری نظر ہے اس کا حق ہے کہ ان کی طرف فتویٰ صادر کر دے اور ان کے فتوے پر دستخط اپنی زبان سے اپنے عمل سے کر دے اور جو میرے اور آپ جا طالب علم ہے وہ کیا کہے وہ یہ کہ جب ان کے دلائل سے مطمئن ہے کہ میں اپنے علماء کے دلائل سے مطمئن ہوں اور میں ان کو کیا صرف سمجھتا ہمارا بس یہی مقام فتویٰ ہمارا مقام نہیں ہے یہ بات فرق سمجھنے والا ہے اس لیے کہ جب ہم فتوا دیں گے تو ہم پر پوری وہ ذمہ داری دیں ان پانچ علماء پر ان پانچ علماء نے ذمہ داری اٹھائی ہے فتوا صادر کیا لکھ کر اور یہ علماء ما کے بار میں سے یہ اس فتوے کے بعد اٹھنے والے اعتراضات مختلف قسم کے شبہات اور مختلف قسم کے جو معاملات ان کے سامنے آئیں گے کسی کا نکاح ٹوٹ گیا ہے کہ رہ گیا ہے اب ایک فوجی گھر آتا ہے وانا سے اس کی بیوی بی جو ہے کہتی مجھے ہاتھ مت لگاؤ وہ کہتے کیا ہو گیا وہ کہتی شیخ امین نے فتوا دیا تم نے سنا نہیں جاؤ کل ان کے پاس جاؤ پھر میرے قریب آنا اب یہ مسئلہ شیخ امین اللہ پشاوری تو اتنا علم رکھتے کہ حل کر سکے میں اور آپ یہ ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہمیں کیا ضرورت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمیں نہیں پتا یہ علماء نے کہا اور توں نے نصرت کی ہے امریکہ کی مسلمانوں کے مقابلے میں ہم بھائی تمہیں کافی سمجھتے اگر ہمیں کوٹ میں بھی لے جائیں گے گسیٹ لیں گے پھانسی کے تختہ پر بھی لے جائیں گے ہم کہیں گے مستی نہیں ہے بھائی ان والا ماں کے دلائی پر پکا اطمینان عمان کا تقاضا ہے کہ اس کو کر سکتا ہوں چینج یہ کرے بس ہمارا یہاں تک مکان ہم دعوت کو خراب نہ کریں وہ کام کرے جس کی ہمارے اندر استطاعت ہے سب کا کل اللہ سے ڈرو جتنی استطاعت ہاں جس میں استطاعت ہے کہ پوری فتح کی ذمہ داری لے سکتا ہے علم میں متمقل ہے لوگوں میں قبولیت اسے حاصل ہے ماشاءاللہ اللہ کیونکہ اللہ مقبول بنا دیتا ہے عالم ربانی کو صحیح حدیث بخاری کی کہ اللہ رب العزت اعلان فرماتا ہے عرش پر کہ اے جبرائیل امین میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر جبرائیل امین علیہ صلاح تو فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشت و فلاں شخص جو دنیا پر ہے اللہ رب العزت اس سے محبت کرتا ہے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں اور تم بھی اس سے محبت کرو سب فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں پھر اللہ اس کی محبت اہل ایمان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ عالم ربانی موجود اور معلوم اور معروف اور مشہور ہو اور اہل ایمان کے اندر مقبول نہ ہو وہ مقبول ہو جایا کرتے ہیں وہ ہے فتوے کے اہل ہم جیسے طالب علم ان کی خدمت کرنے کے لیے ان کی باتیں آگے بڑھانے کے لیے دعوت کو چلانے میں مددگار بننے کے لیے کڑی بننے کے لیے دا. نہ کہ ہم بھی خم उस اس حیثیت پر اپنے آپ کو فائد کریں جو ہماری نہیں اور ہم اپنے نوجوان لڑکوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ موقع دیتے ہیں ان لوگوں کو پھسلنے کا کیا فتنے دینا شروع کر دیتے ہر آدمی مستی بنا ہوا ہے اور بالکل فتنے کا انداز ہے اس کا طالب علم کا انداز نہیں اگر علما سے سوال بھی پوچھتا ہے تو علماء کو چل پیدا کرتا عالم کے لیے تو بچے کچھ نہیں ہے. خود ہی سوال کرتا خود ہی جواب دیتا ہے کیا لوگوں کا. یہ طبیعت خواب کی ہے میں نہیں اسے خارجی کہہ رہا اس بچے کو ادب سکھانا چاہیے اور ان کی وجہ سے بعض اچھے علماء جو دین کے میدان میں کام کر رہے تھے میں تو یہی سمجھتا وش میں تھا شیتان کی طرف سے آیا انہیں اور وہ گھبرا گئے اور کہنے لگے تکفیر کا مسئلہ چھوڑ دو حالانکہ تکفیر کا مسئلہ چھوڑ کر ہم مسلمان رہ ہی نہیں سکتے ہمیں کافر کو کافر کہنا ہے اور اسے دشمنی کرنی مومن کو مومن کہنا اور مسلم کو مسلم کہنا ہے اسے دوستی کرنی اور کتنی دوستی کرنی جتنا کوئی اسلام میں خالص نظر آتا ہے اس قدر دوستی اور مدد کا مستحق ہے جتنا اسلام میں ناقص ہے اسی قدر کمزور دوستی ہے مگر دوستی رہے گی جب تک مسلم ہے یہ کہ ہم اسے کافروں کے حوالے کریں گے اور پاس جتنا شدید ہے اتنی دشمنی میں بھی اعلان ہے تو یہ فتوے کسی ضرورت کے تحت ہمارے علماء دیتے ہے ورنہ تھام قابو فتوے نہیں دیا کرتے یہاں ابو بصیر ایک بات کہتے ہیں جو بات بڑی زبردست ہے یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے سوال پڑھنے کا وقت نہیں ہے کیسے نیو سی ہاں تھوڑا سا مختصر یہ کہ ایران کے مسلمانوں نے سوال کی ہے کہ ہم ایران میں اہل سنت ہے اہل توحید ہے اور ایران میں شرط قفر بری طرح سے پھیلا ہوا ہمارے اردا گرد آپ کو بتائیے ایران میں کون لوگ ہے بیدتی گمراہ اور شرط کرنے والے لوگ ہیں شیخ ہم ان کو کافر سمجھے کہ کا نہ سمجھے وہ ہمیں کہتے ہیں تم تو تقسیری ہو تم تو سب کو کافی کہنے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہ جی نوسی بح صبر اللہ دعوت و اضرناک فل مسلم الدی اللہ تبار کو تعالیٰ کے یہ سب تعریف ہے جو ہمیں وسیعت کرتا ہے کہ دعوت حقہ پر جمیر لوگوں کی ایزا پر صبر کرو فالمسلم مسلم وہ ہے اللہ جی یوخال الناس جو لوگوں میں گل مل کر رہتا ہے دعوت حقہ کو بلند کرتا ہے وہ یش گرو اللہ یہ نبی علیہ صلاح اسلام کی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مسلم وہ بہتر ہے کہ جو لوگوں کے اندر رہتا ہے دعوت اٹھاتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ حسنِ سلوک کرتا ہے اور لوگوں کی اضا پر قاتروں کی بےمانوں گمراہوں اور مسلمانوں کی اضاف پر کرتا ہے یہ خیر ہے بہتر ہے من المسلم اس مسلم سے اللہ جی لاہو خالق الناس جو لوگوں مل کر نہیں رہتا علیحدہ کسی پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاتا ہے بولا یس فرو الزاد اور لوگوں کی اضاؤں پر خبر نہیں کرتا تمام علیہ. اسی طرح اللہ نے ہمیں وسیعت کی حکم کیا کہ ہم علم کو حاصل کریں اور لالچی بن جائے تمہارا یہ شغل ہونا چاہیے میرے بھائیوں کہ تم ہر وقت دعوت کا علم حاصل کرو اور دعوت کو اٹھاؤ اور میں یہ تمہارے لیے صحیح نہیں سمجھتا یہ نہ معلوم ہو کہ یہ دعوت دینے والے جو ہیں ان کا شغل صرف فلانا کافر فلانا کافر فلانا کافر ہے اور یہ تو قاضی ہیں سارے ہر وقت ان کے ہاں سے فکڑے نکلتے ضرور ہاں جب ضرورت اس بات کی دعوت دے کہ اس بندے کے بارے میں تو بر ال فیصلہ آنا چاہیے پھر فیصلہ دے دو جیسے ہمارے علماء نے امریکہ کی حمایت کرنے پر پاکستان کی فوج کے یا پاکستان کی حکومت کے اپنے ذمے کو انہوں نے ادا کر دیا بڑی ذمہ ہو گئے کیا فوجی کیا غیر فوجی سب کے ساتھ انہوں نے وہ ہمدردی کی کہ اگر یہ لوگ جان لیں تو ان کی اتنی خدمت کرے کہ ان کی خدمت کا حق ختم نہیں ہوتا انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر لکھ کر اپنی قلم کے حوالے کیا نہ جانے ان کے ساتھ کیا کیا پریشانیاں پیش آئیں اس کے بعد اور آ رہی ہے جن میں سے بعض کا ہمیں علم بھی ہے انہوں نے لکھ کر اپنے ہاتھ سے یہ فتوا صادر کیا اور اسے مشہور کر دیا پاکستان کی کونے کونے میں اور ہجت کو تمام کرنے کے لیے ایک بہت زبردست کوشش کی تاکہ کوئی شخص کل کو قیامت کے دن کولام کا گرے نہ پکڑے کہ اللہ جی ہمیں بتاتے نہیں تو اس وقت جب کہ حاجت ہو اس کی ضرورت ہو اس کی پھر لازمی ہے کہ بے لائن کہو کہ یہ انہوں نے جیسے یہاں پر الفاظ ہیں ان کے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائے تھے دوبارہ پڑھتا ہوں تاکہ بات تازہ ہو جائے خواہ وہ سپاہی ہو یا تھانے دار یا فوجی یہ کیوں کہا کہتے ہیں کوئی بھی ہو نہیں یہ سپاہی جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کی ہمدردی کرنے کے لیے کہ بھائیو تم نے کلمہ پڑھا کلمہ کے بعد نماز کے بعد ڈاڑی رکھنے کے بعد بیوی کو پردہ کرانے کے بعد اور سپاہی ہو کر حلال کا رزق کھانے کی کوشش کرنے کے بعد اگر تم کاتھروں کے ساتھ جہنم میں جمع ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں کیوں نہ ڈرائیں ہمیں تمہارا طرف کیوں نہ آئے تم اس احمد کی طرح ہو تم اس بچے کی طرح ہو کہ جو کھلونا بم سے کھیل رہا ہے اور انقریب یہ بٹن دبائے گا اور اس کے بعد بچے کیا بڑے بھی ہو جائیں گے اے سپاہی تو سپاہی ہو یا تھانے دار ہو یا فوجی ہو یہ ان کی ہمدردی ہے یہ سخت دلی نہیں ہے بےزتی نہیں کی ان کی یہ ظالم اپنی بے عزتی سمجھتے یہ انہوں نے ان کی ہمدردی کا آخری حق ادا کر دیا اپنی جان کو حقیقت ہے خطرے میں ڈال کر یا کوئی عام فرد ہو یہ ہمارے علماء ہیں تو جب انہوں نے یہ فتوا صادر کر دیا تو یہ کب تھا جب ضرورت اس کی دعوت دے جب یہ بات اس کے بغیر چارا کار نہ ہو لوگ ہلاک ہو رہے ہو سدو خطر عباد الله اور جب بعض لوگوں کا بہت خطرہ لوگوں کے بندوں پر بڑھ جائے تو نام بھی لینا درست ہے مثلا ایک اور خطرہ ہے میرے پاس یہ تازہ ترین ہے یہ عبدالسلام روستمی کا ہے ڈاکٹر اسرار احمد کے ہم نے کلام کو بعض علماء کی طرف روانہ کیا اس لیے کہ ڈاکٹر اسرار احمد یقین کسی پرویز مشرف یا فوجیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہ لوگ جو ہیں ان کے جرائم بچے بچے کو معلوم ہو چکے ہیں اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے جو دین نہیں بھی جانتے اور دین والے بھی نہیں ہیں وہ بھی ان کے دشمن ہو گئے سارا ملک ان پر چڑھائی کر رہا ہے تو یہ تو نشان زیادہ دشمن ہے جو لوگ دین پھیلا رہے ہیں اور ڈاکٹر اسرار صاحب کا عام جو دعوت ہے وہ توحید ہے اور سنت ہے ننگی چٹھی توحید ہے سنت ہے اور اتنا خوبصورت بات کرتے ہیں کہ آدمی بلا شبہ جھوم اٹھتا اور کہتا ہے کہ تم نے حق ادا کر دیا اور ہمارے ماشاءاللہ محترم عالم عالم اسلام کے بہت بڑے مجاہد ذاکر نائک حافظ اللہ وہ بھی انہیں اپنے ٹی وی پر جگہ دیتے ہیں اسی لیے ان کا بیان بڑا شافی بڑا کافی ہے اب ان سے بھی شرک سرد ہو رہا ہے یہ ان کی عام دعوت نہیں ہے اور شرک اکبر ہے چھوٹا شرک نہیں شرک اکبر ہے عام دعوت نہیں ہے مگر مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ انہوں نے نصاب میں بھی اسے شامل کر لیا ہے جو نصاب پڑھانے کے لیے اس میں شامل کر لیا اور کتاب بھی سورہ الحدید کی تفسیر پر لکھ لی اس میں بھی واضح طور پر بیان کر دیا اب ڈاکٹر صاحب کو وقتی طور پر ہم بالکل بدنام نہیں کرنا چاہتے صرف ایک بات سمجھانے کے لیے مجھے بتانا پڑا ہم انشاءاللہ ان فتحوں کو لے کر ڈاکٹر صاحب کے بیٹے کے ذریعے خود نہیں ان کی خدمت میں یہ پیش کریں گے اور عبدالسلام روشتمی نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت کرے اور اللہ رب العزت ان کو جزائ خیر دے سب مسلمانوں کی طرف سے یہ کہا ہے ڈاکٹر صاحب سے درخواست ہے کہ اس نظریہ سے رجوع کریں اور اپنے مریدوں پر رحم کریں تو پہلے سب سے کوشش کی جائے گی کہ اتنا بڑا دائر جو ہے وہ رجوع بھی الحران کر دے تاکہ اس کی دعوت کو چار چاند لگ جائیں اور جو لوگ اس کی دعوت کے کور کے اندر ہوں دعوت کے بہانے اس کے شلپ میں مبتلا ہو رہے تھے وہ بھی بچ جائیں اور آئندہ بھی کیونکہ یہ شخص مر جائے گا جا. کتابیں باقی ہوں گی کیستے باقی ہوں گی تو لوگ آئندہ بھی اس سے بچ کرے اور اگر اللہ نہ کرے انہوں نے توبہ نہ کی تو پھر ان کو مجبور کرنا یہ ضروری ہے دانت ہی ضرور یہ ہے جس کی طرف ضرورت جو ہے دعوت دے رہی ہے کہ اس شخص کو کریا کریا بدنام کر دو بچے بچے کو معلوم کرا دو کہ اس کا نظریہ شلپ تاکہ اس کی اچھی بات سے لوگ فائدہ حاصل کرے اور اس کے سر سے بچ کر رہے حتیٰ کہ ہمارے امام ابن باز نے فت الباری پر جو کہ بہت شاندار شرح ہے صحیح بخاری کی اور اس کے بغیر صحیح بخاری کا حق ادا کرنا طالب علموں کے لیے مشکل ہے شہندانی نے کہا بہت بڑے علماء نے کہا ایسی شرح ہے جسے امت کے اندر بڑا قبول حاصل ہوا ہے فت الباری اس میں ابن حضر رہی اللہ سے بعض اختہ ہوئی ہے عقیدت غلطیاں ہوئی ہیں اور جیسا کلام ان سے صادر ہوا ہے ابن نے کا جدول بنا کر بقاعدہ یہ فت الباری کے ساتھ لگا دو جو فت الباری پڑے شخص سے پہلے اس کو پڑھے وہ نہ ہو کہ ابن حجر رحمہ اللہ کی بزرگی اور اس کی الو شان ال مرتبہ اس شخص کو ان بدعات کا شکار کر دے تو وہ تو صرف بدت کا معاملہ ہے، یہ شروع اکبر کا معاملہ اب کہو گے کہ ڈاکٹر اسرار کی بھی چام کھینچتے ہو تم تو ہو ہی حاصل کہہ لو بھائی جو مرضی کہہ لو ہمیں کسی کی پرواہ نہیں یہ اللہ کا فریض ہے ہم تو ادا کر کے رہیں گے مگر کیا اس کے بعد کسی کو حق حاصل ہے کہ ڈاکٹر اسرار کو کافر کہے کہل کسی کو حق حاصل نہیں یہ کہے کہ ہمارے ان علماء نے کفر اکبر کا ہم اس کو کفر میں دیکھتے اور کافر سمجھتے تو سمجھتا رہے مگر فتوا نہ دے فتوا دینے کا ان علما کو حق ہے جو اس کے تمام کلام کو پڑھ چکے جنہوں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ قرآن و سنت پر نظر رکھتے ہوئے یہ بات کہی اور میدان میں آ گئے اور ڈاکٹر صاحب کے تمام سوالات کا جواب دینے کے لیے اہلیت رکھتے ان کا حق ہے فتویٰ دے میرا اور آپ کو حق نہیں سمجھنے کا حق ہمیں ہو گیا فرماتے ہیں جب تک وہ توبہ نہ کرے اللہ رب العزت انہیں توبہ کی توفیق دے آمین اور اللہ ہمیں وہ خوشی کا دن دکھائے ہمارے دل باغ باغ ہو جائیں گے تو ڈاکٹر اقرار صاحب ٹی وی پر اعلان کرے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری رہنمائی فرمائی اور میں ان تمام عقائد سے رجوع کرتا ہوں جو شخص میری وجہ سے ان عقائد پر اب بھی باقی رہے گا میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں اللہ رب العزت انہیں توفیق دے ان کے بیٹے کو جو کہ ہمارے گمان میں نیک سالیہ آدمی ہے اور ڈاکٹر صاحب کو غلطی پر سمجھتا ہے نواستا تو بہت مخالف ہے اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ اپنے باپ کے لیے آخری کوشش کرے کہ اتنا اچھا کام کرنے والا شخص اللہ کے حراز درگاہ نہ ہو عامد ڈاکٹر اثرار احمد نے ہندو فلسفہ کے رد میں جو نظریہ قائم کیا ہے اس کا نام یہ عبدالسلام رستمی لکھ رہے ہیں ابو زکریہ عبدالسلام رستمی اس کا نام توحید وجودی رکھا ہے ڈاکٹر صاحب سے توحید وجودی کہتے ہیں یہ غیر شرعی اور دلال ہے گمراہی ہے کیونکہ وحدت الوجود اور توحید وجودی میں کوئی فرق نہیں بہاد الوجود آپ کہیں گے کیا ہے یہ کہ حقیقت میں اللہ کا اور مخلوق کا وجود یہی ایک ہی ہے باز اللہ. یہاں تک کہ عبد العزیز نورستانی نے تو اس کے مقابلے میں پوری کتاب لکھ دی اور اس میں ابن آرامی کے یہ اقوال نقل کیے ہیں کہ حقیقت میں خنزیر اور حقیقت میں بندر اور گندگی اور تاکیز اور اللہ ایک ہے ماد اللہ جس نے کسی کی بھی عبادت کی اس نے اللہ کی عبادت کی اور فرعون موسیٰ سے زیادہ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھتا تھا کیونکہ ان الحق کہتا تھا ربکم ان کہتا تھا کہ میں ہی رب ہوں جو سب سے اعلیٰ ہے سب سے بلند ہے کہا یہ غیر شرعی اور دلال ہے کیونکہ الوجود اور توحید وجودی میں کوئی فرق نہیں شوا تعبیر کے یعنی اس کو کسی طریقے سے مختلف سے بیان کیا جائے اور نظریہ واد الوجود مدرجہ غیر وجوہ سے باطل اور شرک قدینہ اور بلا کے پھر دس وجوہات لکھتے ہیں اور دس وجوہات میں وہ ہر جگہ قرآن کے آیات سے استدلال یا مشہور قانون سے استدلال کرتے ہوئے اسلام کا یہ کہتے ہیں توحید جو قسم بھی ہو عقیدہ کا مسئلہ ہے اور عقیدہ کے اس بات کے لیے دلیم قرآن و سنت سے ہونی چاہیے توحید وجودی داخت کہاں لے آئے تو واضح الوجود وادت اور وادت السہود اور توحید وجودی سلف صالین آئمہ مجتہدین آئمہ محدثین کی کتابوں میں مذکور ذکر اس کا نہیں ہے یہ تو بد اصلاحات ہے سب بد اب ہیں کیونکہ اس کو صوفیاء نے گھڑا وادت الوجود عین حلول ہے یعنی اللہ حل کر گیا ہے سب چیزوں میں اللہ حل ہے اور عقیدہ حلول عفر کفر شرک ہے عقیدت وادت الوجود اور حلول شرک کے لیے زینا بلکہ اہم شرک ہے کیونکہ مشرک اپنے معبود من دون اللہ کو اللہ تعالی سے غیر نہیں سمجھتا بلکہ نسارہ کہتے ہیں کہ ہم عیسا علیہ السلاۃ اسلام کی عبادت کرتے ہیں لیکن وہ غیر اللہ نہیں تو ہم مشرک نہیں کیونکہ ہم نے غیر اللہ کی عبادت نہیں کی عیسا بھی اللہ واضح الوجود کا مطلب اگر یہ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود حقیقی ہے اور غیر اللہ کا وجود عارضی ہے اور اللہ سے جدا ہے تو پھر ٹھیک ہے اگر کوئی غلطی سے یہ بات کہتا ہے تو یہ دس نقاب ہیں اور عبد العزیز نورستانی نے لکھا ہے کہ وادت الوجود ڈاکٹر افراد صاحب کا ہو یا وادت الوجود شاہ ولی کا ہو نام لیا انہوں نے کہا کہ عبادت الوجود کسی اور عالم کا سب شروع وقف ہے غلازت غلاظت ہے کبھی بھی شروع وقف اسلام نہیں بن سکتا اس کے بعد ایسے آیان کا ایسے آئین کا معین کا نشان کر دینا فرض ہے اب جو آخری مسئلہ ہے جس کے بارے میں آج مجھے کچھ کہنا ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ یہ ہے کہ کیا جب یہ فتویٰ آ گیا کہ جس نے امریکہ کی حمایت کی وہ قاصر ہے تو ہر فوجی کو ہم قاصر سمجھے جو یہ کھڑا بس یہ کافر ہے ملت اسلامیہ سے خارج ہے ہر سپاہی کافر ہے ملت اسلامیہ سے خارج ہے جمہوریت یقیناً گمراہی ہے اور حل فٹھانا جمہوریت کی کا یقیناً کفر ہے اور بعض سیکولر جماعت کے کھلے کفر پر ہے تو کیا جتنے جمہوریت کے ذریعے ممبر بنے ہوئے ہیں اور حل فٹھائے سب کو فارغ بعض لوگوں کا یہ مطلب ہے اور بعض علماء نے اس قسم کی غلطی کی ہے اگر علماء کی کوئی رائے غلط ہے تو وہ علماء ہیں علماء سے غلطیاں ہوا کرتی ہیں وہ اس غلطی کے جواب دہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بندوں کے ہاں بھی اور اگر ان سے بھول ہو گئی ہے تو اللہ انہیں ایک اثر بھی دے گا مجھے کوئی حق نہیں ہے جب میں اس بات سے مطمئن نہیں ہوں کہ میں ان کی اس بات میں پیروی کروں کہ قرآن و سنت کے ذریعے مجھے اس اسے مطمئن نہ کرے مطمئن کر دے پھر تو ٹھیک ہے اگر کوئی مطمئن ہے اتنا علم مجھ سے پاٹ ہے تو بات کر کے جواب بھی دے اگر کیا سارے ہی اسمبلی کے ممبر کفار ہیں تو پھر ان کو چننے والے بھی کل کو پار ہے پھر تو سارا ملک ہی کو پھاڑتا ہو گیا یا جس طرح سے بات لوگوں نے مجاہدین میں سے آ کر کہا کہ ہر امریکی کو قتل کرنا واجب ہے کیونکہ وہ, وہ اپنے ووٹ سے حکومت منتخب کرتے یہ بات بالکل غیر دقیق ہے یہ بات دلیل سے کچی وہ عالم جو کہتا ہے وہ اس کا جواب دے شاید اس کو کچھ وہ چیزیں معلوم ہو جو اس نے بیان نہیں کیے اور اس کا کوئی جواب دے سکے ہمارے پاس اس بات کی حکامیت کے لیے کوئی جواب نہیں اس بات سے کہ امریکہ کی اپنی رپورٹ ہے کہ امریکہ نے جب عراق پر حملہ کیا تو تینتیس فیصدی تینتیس فیصدی امیرکن اس کے حق میں تھے اور چھیاسٹھ فیصدی اس کے مخالف تھے اور بار بار میں نے میں بھی نکالے ہم کیسے ذمہ داری لے لیں کہ ہر شخص کیوں نہ ہم یہ کہیں کہ جو بھی امریکہ کی حمایت کرتا مسلمانوں کے قتل و غارت میں اسلام کو مٹانے میں وہ سب واجب القتل وہ عورت ہو یا مرد ہو وہ زبان سے کرے یا قلم سے کرے کیسی وزنی اور مناسب بات ہے اور کسی شخص کو بل فلاں ابن فلاں کافر ہے یہ کہنے کے لیے یقین کے ساتھ معلومات ہونا ضروری ہے کہ مسلمانوں کے خلاف حمایتی اگر مسلمانوں میں کہ کلمہ پڑھنے والا اگر کافر ہے تو پھر اسے ہر بھی کافر قرار دینے سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے اور جس کے بارے میں یقین کے ساتھ معلوم ہے ٹھیک ہے اسے کافر سمجھنا چاہیے فرض ہے اسے کافر ہم نہ سمجھیں گے تو جس قانون کا ہم نے کلمہ پڑے اللہ, اللہ, اللہ اس قانون کے ہم منکر ہو جاتے ہیں یہ بات تو یہ جو نادان دوست علماء کے فتوے کو سمجھے بغیر کہتے ہیں کہ فلاں عالم پاکستان کے زیادہ قریب ہے حالات کو زیادہ جانتا اس کا فتوا ہے تو چھوٹے سے لے کر اوپر تک بڑا فوجی ہار کافر ہے سارے پولیس والے کافر ہیں سارے اسمبلی کے ممبر کافر ہیں یہ فتوا کیونکہ یہ تمہارے دل کو پسند ہے اور پھر ہمیں سوالات کا جواب دے دو وہ تو دے دے گا جواب وہ تو عالم ہے اور عالم ربانی ہے ہم اس پر یقین ہے کہ وہ جواب نہ دے سکا تو رجوع کر لے گا انشاءاللہ تم کس لیے اس مصیبت کو اپنے اوپر لے رہے تمہیں تو علم نہیں ہے تم تو جواب نہیں دے سکتے اور حقیقت ہے کہ یہ لازمی ہے کہ جو شخص یقین کے ساتھ کلمہ پڑھنے والا ہمیں معلوم ہو چکا یقین کے ساتھ کلے کا ناقض کلمہ کو توڑنے والی چیز اس سے معلوم ہونی چاہیے جو یقین کے ساتھ وضو کر چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحیم و کریم ہیں اللہ الرحمان الرحیم ہے اس کا نبی رحمت اللہ ہے وہ کہتے کہ جب تک آواز نہ سنو اپنی ہوا کی یا بو نہ محسوس کرو وزو نہ کرنا آسانی یقین کے ساتھ تم نے وزو کیا ہے اب تم یقین کے ساتھ تاپو الحمد للہ اللہ کی نماز پڑھو یہ شیطان ہے جو تمہیں شبہ ڈالتا ہے کہ تمہارے اندر سے کوئی چیز نکلی چھوڑ دو اگر آواز سن لی ہے یا بو ما ٹوٹ کی ہے تو وزو دوبارہ کر لو کیونکہ اب یقین کے ساتھ تمہارا وضو ٹوٹ چکا اسی طرح جو کلمہ پڑ چکا ہے جب تک یقین کے ساتھ اس کا کلمہ ٹوٹ نہ جائے اسے کافر مرتب نہیں قرار دیا جا سکتا اس کا مطلب یہ نہیں دوسرا اس کا مطلب یہ نوجوان شیلے کیا لیتے ہیں کہ اس کا مطلب وہ سالے مسلمان ہے وہ تو بھائی بھائی بنا لیا ڈاکٹر صاحب نے اپنا نہیں اگر اس کے حالات خطرناک ہیں تو اس کے بارے میں بالکل بچنا لازمی ہے کیا تو فوجی کو آج لڑکی دے گا پولیس والے کو لڑکی دے گا اسمبلی کے ممبر کو لڑکی دے گا ہر گیز نہیں کوئی ان کو امام بنانا پسند کرے گا ان کے جنازے پڑھنا پسند کرے گا اور بچنا بہتر ہے اس واسطے یہ زبردست خطرہ ہے کہ یہ انہی میں سے نہ ہو جو واقع یقین کے ساتھ کافر ہو چکے مگر یقین کے ساتھ کافر کہنا ایک ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری آپ نہ لیجیے اگر آپ ایک دم متمقن نہیں ہے اگر آپ علم میں مطمق ہے عبد العزیز نرستانی کی طرح غلام اللہ رحمتی کی طرح عبدال، رستمی کی طرح محمد فالح سمین کی طرح شیخ तरह کی طرح ابو بشیر کی طرح ابوال ولید کی طرح ابو حمزہ کی طرح ابو عیشا کی طرح لے لیجیے ذمہ داری چھ مقادین کی دعوت کو خراب کرنے کا باعث نوجوان بن رہے ہیں اور انہوں نے تقسیم کا مسئلہ بھونڈے طریقے سے ہر جگہ پر گیر گزران کو تنگ کرنا شروع کیا ہے بولے ہمارے ہمدرد ہمارے انتہائی مخلص بھائیوں نے غلط طریقے سے ایک بات کو جب کیا جائے تو اس بات کی گنجائش کم ہو جاتی جیسے مہدی نکالا کچھ دوستوں نے وہ مخلصین تھے اور باط اللہ کے اندر گھس گئے اصلی مہدی کے لیے کانٹے جو ہے وہ راستے میں ڈال دیے کیونکہ انہوں نے خواب کی بنیاد پر اپنے ایک ساتھی کو مہدی قرار دیا جبکہ خوابوں کی بنیاد پر فیصلے اہل ایمان نہیں کیا کرتے بلکہ دلائل کی بنیاد پر کرتے تو میں ان بھائیوں کے لیے خصوصاً یہ ساری باتیں کر رہا تھا کہ اللہ کے لیے علم حاصل کریں یہ علم حاصل کرنے کا کام بڑا مشکل ہے شکیل ہے تو جب علم حاصل کرنا شکیل نظر آتا ہے تو وہ فتح کی طرف آتے ہیں کیونکہ فتح میں شیطان ایک مزہ ڈالتا ہے جب آدمی کسی کو کافر کہتا ہے تو اسے ایک لطف محسوس ہوتا ہے یہ لطف شیتانی کھیل ہے وے اس سے درد محسوس ہونی چاہیے اور ایک کافر کا بچہ بھی اگر آپ کے سامنے یا کافر ٹرک کے نیچے آئے اور اس کا جسم کچل دیا جائے کون ہے جو خوش رہے گا کیا کوئی شخص اس کے بعد کھانا کھا سکتا ہے جب اس کا بھیجا بھی نکلا ہوا سا نظر آئے اور اس کی انتریاں بھی باہر ہو اور اس کا پتلا بھی پڑا ہوا ہو اور وہ بری طرح سے مرا ہو کافر کیوں نہ ہو دشمن کیوں نہ ہو وقتی طور پر طبی طور پر غریب سناتے ہوئے اگر آنکھوں سے آنسو نہ بہ سکے تو کم از کم چہرہ تو سنجیدہ ہو یہ تو نظر آئے کہ یہ مجبور اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہے اگر یہ بات نہ کہے تو اس کی اپنی گردن کٹتی ہے اللہ کے یہاں یہ خود جہنم میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنے چچا ابو طالب کے پاس کھڑے ہوئے خوش تھے نواز اللہ سخت غمگین تھے کہ وہ کفر کی حالت میں دنیا سے جا رہا اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے. اسے مسلم تو نہیں کہا نرم دلی کی وجہ سے مگر نرم دلی کائم رہی علی رو رہے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آ کر کہا پسول اللہ اللہ کے رسول تیرا گمراہ چچا مر گیا ہے تو کہا جاؤ جا کر علی اسے دبا دو رضی اللہ تعالی تاریخی روایت علی کو دکھ تھا سخت دکھ تھا کہ اپنے باپ کے لیے علی ہونے کے باوجود کہ انہوں نے نبی علیہ اللہ کو اسلم سچے نبی کی سب سے پہلے پیروی کرنے والوں میں سے ایک ہونے کا اللہ تعالیٰ کے یہاں شہادت کا معاملہ حاصل کیا ہے وہ دعا نہیں کر سکتے مقصرت کی تو میرے بھائیوں دل سوزی پیدا کرے یہ بحثیں بحث کرو آج دیکھو ابھی بے صبح کی آزانی ہو جائے گی اور پڑھانا شروع کرو سب کو نہیں شروع ہو جائے گی معلوم ہوا کہ ہمیں شیطان اصل کام سے بھگاتا ہے ان نا سم قی ع کا قل تقیلا اور نبی تیرے اوپر ہم پڑا بوجل قل ڈالنے والے بوجل کیوں کہا اس لیے کہ اس نام کی ذمہ داری بہر ایک بہت قیمت حاصل کرنے والی چیز ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ادا کرنی پڑتی ہے حتیہ کہ جان بھی اس راستے میں دینی پڑتی ہے تحمل کرنا پڑتا ہے وہی کہنا ہوتا ہے جو اللہ اجازت دے دوسری بات کے لیے زبان کو بند کرنا یہ میرا خیال ہے اتنا بڑا مشکل صبر ہے کہ زخم جب لگ جائیں اللہ کے راستے میں ان پر صبر کرنے سے یہ صبر مشکل ہے کہ آپ کے پاس ایک دوست کا راز ہو اور آپ اسے ڈھانپ لیں اصلاح کے لیے آپ کے پاس ایک بات ہو اور آپ اس لیے وہ بات نہ کریں کہ آپ کو اس بات کو کرنے کا سلیقہ معلوم نہیں آپ اس کو علماء کے حوالے کر دیں اللہ مجھے اور آپ کو کہے سننے میں سے آپ بات کو مان لینے اور اس کو اپنا وطیرہ بنانے کی توفیق قدا فرمایا آمین دعوت دین میں ہم اللہ تعالیٰ کا جھنڈا اٹھا کر خوبصورتی سے دعوت دینے والے ہوں آمین اور دعوت و خراب کرنے والوں میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہونے سے بچائے آمین اللہ تعالیٰ ڈاکٹر اسرار صاحب کو یہ فتویٰ پہنچنے کے بعد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین, آمین